فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمیزی شریف حدیث نمبر چار ہزار حدیث نمبر چار سو چوراسی فور ایٹ فور روزی قیامت لوگوں میں سے میرے قریب پر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے قیامت کے دن پیارے آکاری صلاحت اسلام کا خصوصی قرب اسے حاصل ہوگا زیادہ قرب اسے حاصل ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑے ہوں گے کاش ذکر و درد ہر گھڑی وردے رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال سلو عل حبیب صلی اللہ تعالی عل محمد وعلی ہی ہی مبارک وہ مقام جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے اسے کہتے ہیں جنت بہشت بھی کہتے ہیں پیراڈائز کہتے انگلش میں آخری جنت میں جانے والا جو شخص ہوگا اس کا ذکر صحیح مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر تین سو دس یہ سنی اور ایمان تازہ کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرمائے فقی امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں سرکاری جی وکار شہن شاہ ابرار علم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ شخص ہوگا جو کبھی چلے گا کبھی گرے گا کبھی اس سے آگ جھلسائے گی پھر جب اس سے نکل جائے گا تو اس کی طرف دیکھ کر کہے گا بابرکت ہے وہ جس نے مجھے تجھ سے نجات دی آگ کی طرف دیکھ کر کہے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ شہ دی ہے جو اگلے پچھلوں میں سے کسی کو نہیں دی پھر اس شخص کے سامنے ایک درخت پیش کیا جائے گا کہے گا یارب مجھے اس درخت سے قریب کر دے کہ میں اس کا سایہ لوں پانی پیوں اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم ممکن ہے اگر میں تجھے یہ دے دوں تو تو مجھ سے اس کے سوا بھی مانگے عرض کرے گا نہیں یارب وعدہ کرے گا کہ اس کے سوا اور نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا کیونکہ وہ بندہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر اس سے صبر نہیں ہو سکے گا تو اسے اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا یہ اس درخت کا سایہ لے گا اس کے پھلوں کا پانی پیے گا پھر دوسرا درخت اس کے سامنے کیا جائے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا عرض کرے گا یار مجھے اس درخت کے قریب کر دے میں اس کا سایہ لوں اس کے پھلوں کا پانی پیوں اس کے سوا اور نہ مانگوں گا اللہ عزاجل فرمائے گا اے ابن آدم کیا نے مجھ سے عہد نہ کیا تھا کہ تُو اس کے سوا مجھ سے اور کچھ نہ مانگے گا پھر فرمائے گا ممکن اگر میں تجھے اس کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے اس کے سوا بھی مانگے گا وہ اللہ تعالی سے وعدہ کرے گا کہ اب اس کے سوا نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے معذور جانے گا کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھے گا جس پر صبر ناممکن ہے اللہ رب العزت عزد اسے اس درخت کے بھی قریب کر دے گا اب یہ شخص اس کا سایہ لے گا اس کا پانی پیے گا پھر اس کے سامنے جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت ظاہر ہوگا جو دو درختوں سے بھی اچھا ہوگا کہے گا یار مجھے اس کے قریب کر دے میں اس کا سایہ لوں اس کے پھلوں کا پانی پیوں اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ابن آدم تو نے مجھ سے یہ عہدنا کیا تھا کہ اس کے سوا کچھ نہ مانگے گا عرض کرے گا یا رب یہ آخری سوال ہے اس کے سوا تُسے اور نہ مانگوں گا اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا کیونکہ وہ شخص نعمتیں ایسی دیکھے گا کہ صبر نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ اس کے قریب کر دے گا جب یہ شخص قریب ہوگا تو جنتیوں کی آوازیں سنے گا اللہ کرے گا یا رب مجھے اس میں داخل فرما دے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم میری کون سی عطا پر تیری طلب ختم ہو گئی کیا تجھے یہ بات راضی کرے گی میں تجھے دنیا اور دنیا کی مثل اس کے ساتھ دوں یہ دنیا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھے دنیا اور اس جیسی دنیا یعنی ڈبل دنیا جتنی جگہ دے دوں وہ خوشی کے عالم میں بے خودی کی کیفیت میں آ جائے گا عرض کرے گا یارب اب تم اس سے استحضہ فرماتا استحضہ کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا اللہ تعالی تو اس سے استحضہ فرماتے تو رب العالمین ہے یہ بیان کرنے کے بعد فقی امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے رفاکات سے فرمانے لگے مجھ سے کیوں نے پوچھتے میں کیوں مسکرایا ارض کی گئی حضرت فرمائیے آپ کیوں مسکرائے فرمایا یہ بیان کرتے ہوئے رسول پاک صاحب سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا لہذا میں اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں صحابہ کرام علی مردوانی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا رب العالمین کے خوش ہونے سے جب وہ بندہ کہے گا کیا تو اس سے فرماتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے اللہ رب اللہ اجزا وجل فرمائے گا میں تج سے استحضا نہیں کرتا میں ہر چیز پر قادر ہوں میری رحمتیں آتا تیری طلب سے بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آخری جنتی کو کیا تھا فرمائے گا دنیا اور اس کے مثل سبحان اللہ رب کی عتائیں ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں عف کر اور صدا کے لیے ری ہو جا گر کرم کر دے تو جل یارب آمین, آمین اللہ عمنی اص القل جنت الفردوس بغیر حساب یا اللہ ہم تج سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دے آمین جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالی ان کے سینے پاک فرما دے گا جنتیوں کے سینوں میں بغض نہیں ہوگا جنتیوں کے سینوں میں کینا نہیں ہوگا جنتی جنت میں فضول گفتگو نہیں کریں گے جنتی جنت میں بیکار باتیں نہیں کریں گے بیکار باتیں نہیں سنیں گے جی ہاں اس کا بیان قرآن میں پارا سپتا ہے سوریہ نمبر پچیس چھبیس لسمی ہے لم سلام ترجمہ کنزولی مان اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گاری ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام سرحان اللہ جنت میں جنتی کوئی ناپسندیدہ بات کوئی ناگوار بات کوئی باطل بات کوئی غلط بات نہیں سنیں گے اور سلام سلام ہی سنیں گے کس طرح جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے دنیا میں بھی کرنا چاہیے سلام کرنا سنت ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے تکبر سے بڑی ہو جاتا ہے جو سلام میں پہل کرے گا اس کو زیادہ سواب ملتا ہے سلام کریں گے تو یہ سلامتی کی دعا مسلمان بھائی کو دیں گے اور ہاتھ ملائیں گے ہینڈ شیک مسافر تو اس سے دلوں کا کینا بھی چلا جائے گا محبتیں بڑھیں گی تو جنتی جنت میں آپس میں سلام کریں گے دنیا میں بھی کرنا چاہیے اور جنتیوں کو فرشتے سلام کریں گے سبحان اللہ اور جنتیوں کو اللہ تعالی کی طرف سے بھی سلام آئے گا مرحبا مرحبا اللہ اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے ہم کو ایمان والے جائیں گے جنت میں بے ایمان نہیں جائیں گے اور ایمان والوں کو اعمال صالحہ بھی کرنے اس سے غافل نہیں ہونا فرائض واجبات سنن مستحبات ساری نیکیاں کرنی ہیں اور گناہوں سے در وہ کنارہ کشی اختیار کرنی ہے تو جنتی جنت میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے سورہ مریم میں بھی اس کا بیان ہے بارہ سولہ آئت نمبر باسٹھ لا یسم ارون فیحا لغ ون اللہ سلام والا ہوں رسک ہوں و وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام تو جنتی جنت میں بےکار باتیں نہیں سنیں گے ہاں فرشتوں کا سلام آپس کا سلام اور جنتوں کو صبح و شام رسک اتا کیا جائے گا فار ایور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات اور دن تو رات دن تو ہے ہی نہیں وہ چاند سورج ہے ہی نہیں جنت میں اور اللہ کی شان ہے جنت میں چاند نہیں سورج نہیں مگر پھر بھی روشنی ہوگی پھر بھی سایہ ہوگا اللہ کی شان ہے اہل جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے روشنیوں میں رہیں گے یہ بھی کہا گیا جسے آپ نے دیکھا ہوگا جو نمازی ہیں وہی دیکھتے ہیں بے نمازیوں کو کہاں نصیب ہوگا فجر کی نماز کے بعد جب طلوع کی طرف وقت بڑھتا ہے تو کچھ روشنی ہلکی ہلکی سی پھیل جاتی ہے نا جنت میں ایسا سما ہوگا سبحان اللہ سہیان اللہ تو دنیا کے جو دن ہے اس کی مقدار کے برابر دو مرتبہ جنتی نعمتیں جنتیوں کو پیش کی جائیں گی اب ہم تو دن رات چرتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں کھانے والے اور جو بہت سارے لوگ ہیں وہ صبح و شام کھاتے ہیں اور میرے اکالی سلا تو السلام تو کھانا کھاتے تو دن رات میں ایک مرتبہ کھاتے تھے مرنفاق فرماتے ہیں. اللہ اکبر تو جنتیوں کو دنیا کے دن کے برابر جنتی نعمتیں دو مرتبہ پیش کی جائیں گی اور کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ اتنا کھائیں اتنا نہ کھائیں بلکہ وہ جتنا چاہیں کھائیں ان کو روکا نہیں جائے گا اور جو چاہیں گے ان کو خواہشات ان کی پوری کی جائیں گی غم نہیں ہوگا گھبراہٹ نہیں ہوگی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ڈپریشن نہیں ہوگا کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی کھٹکا نہیں ہوگا سردی گرمی آندھی طوفان دنیا میں ہیں جنت میں نہیں ہوں گے پارہ سورہ انبیاء امبیات نمبر ایک اور دو ایک سو دو اور ایک سو تین اللہ قرآن پڑھنا نصیب فرمائے مسلمان ہو اور اس کو قرآن نہ پڑھنا ہے کیسی بات ہے کیسی بات ہے حفظ نہیں کیا تو بھائی ناظرائی پڑھنا آ جائے مسلمان ہیں ہم تو قرآن پڑھیں پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارا رب عز وجل کیا فرماتا ہے جنتی نعمتوں کا بیان سوہان اللہ اور دوزک کے عذابات کا بیان ہے یہ پڑھیں گے تو خوف خدا پیدا ہوگا یہ ہوتا ہے لا یسم ارون حسین وہی مستحت انفسدون فض ال اکبر حاض کم الذي کنو تم وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے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 دائمی لا عیش عائشرا اصل عیش عائش تو آخرت کی دنیا میں کیا عیش ہے آرضی اور کب تک ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں گے آخر موت ہے اور بعض اوقات ان خواہشات کی پیروی کے اندر نفس و شیطان کی اتباع بھی شامل ہو جاتی ہے خواہشات کی پیروی کے اندر پھر مثلا کوئی فروٹ آپ کو بہت پسند ہے اب زیادہ کھا لیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا اور بھی دیگر مسائل بھی ہو جاتے ہیں جنت میں روک ٹوک تھوڑی ہوگی جتنا کھائیں من مانتا چین سبحان اللہ جنت میں جنتی آرام فرمائیں گے جنت کے مزے لیں گے جہنم کا شور جنتی جنت میں نہیں سنیں گے جنم جنت کا جوش یہ جنت میں جہنم کا جوش سنائی نہیں دے گا اور انہیں گھبراہٹ بھی نہیں پہنچے گی ایک وقت آئے گا جب موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر زبہ کر دیا جائے گا سبحان اللہ اور جنتیوں کو جب یہ کبروں سے اٹھیں گے جی ہاں ہم مرنا ہے آخر موت ہے اس کے بعد اعلی میں برزخ ہے پھر قیامت قائم ہوگی سور پھوکا جائے گا حضرت اسرافیل علی سلام سور پھکیں گے سب جو بھی اولین و آخری ہیں نیک بد مسلمان غیر مسلم نیک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں کرنے والے سب کے سب اٹھائے جائیں گے مگر جب جنتی لوگ جو جنتی ہوں گے جن کے مقدر میں اللہ نے جنت لکھی یہ قبروں سے اٹھیں گے فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انہیں یہ کہیں گے یہ تمہیں سوا ملنے کا دن ہے وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کن سے وعدہ کیا گیا ایمان والوں سے اور جو اعمال صالحہ کرنے والے نماز پڑھنے والے روزے رکھنے والے حج کرنے والے سکاب دینے والے اولاد کی دینی تربیت کرنے والے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے والے فرائض کی پابندی کرنے والے واجبات کی ادائیگی کرنے والے جو نیکوکار ہیں نیکیاں کرنے والے ہیں رفت وارہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے ہیں چاہے تکلیف آئے چاہے آزمائش ہو چاہے مخالفت ہو لوگ باتیں کریں جو کہیں مگر اس کی یہی دن ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرے نبی مجھ سے خوش ہو جائیں جو شریعت کا حکم ہے میں نے وہی کرنا ہے میں نے نفس کی اتباہ نہیں کرنی میں نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی اللہ کی رحمت سے اسے داخل جنت کیا جائے گا جب قبروں سے اٹھایا جائے گا فرشے فرش اس کا استقبال کریں گے اس کو ویلکم کریں گے کہ کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے پریشانیوں پر پریشانیاں ہیں مگر جو نیکارے جو جنتی ہے اس کا استقبال کیا جائے گا اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے جنت میں لے جانے والے بہت سے اعمال اس رسالے میں لکھے ہوں ہیں اس سے پنڈی جی اور جنت میں لے جانے والا ایک عمل آج کل حج کے ایام ہیں تو اس کے تعلق سے عرض کرتا ہوں جنت کی تیاری دنیا میں ایک طور پر سفر کی تیاری کرتے ہیں تو ساتھ میں کچھ رقم لے لیتے ہیں کوئی کپڑا لے لیتے ہیں اور ضروری چیزیں لے لیتے ہیں بھائی جنت میں جانا ہے تو کچھ تیاری تو کریں ایمان تو ساتھ ہونے چاہیے پھر اعمال حسنا ساتھ ہونے چاہیں تو جنت میں لے جانے والا ایک عمل وہ یہ ہے سنیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے فرمایا جو اس سمت حج یا عمرہ کرنے نکلا پھر راستے میں ہی مر گیا تو اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا اور نہ ہی اس کا حساب ہوگا اور اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ کس سے کہا جائے گا جو سفر حج میں یا سفر عمرہ میں مر گیا فوت ہو گیا اور وہ بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں تو بے سا بخش کے ہیں بے شمار تو بے و بخش کے ہیں ہی س